آج کے اس علمی مذاکرے کا پہلا سوال اسلامی سن کے بارے میں ہے اسلامی سال کا آغاز محرم کے مہینے سے ہوتا ہے لیکن ہمارے ملک میں سال کی ابتدا اور اختتام بیسویں سال سے ہوتی ہے آیا اس طرح کے طریقے کار سے ہم پر کوئی مواد ہے یا نہیں اس سلسلے میں سب سے پہلے یہ جاننا چاہیے کہ اسلامی سن کے بارے میں جس کا اعتبار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مکت المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے اس چیز کو حضرت امیر المنین خلیفہ دوم عمر بن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے اس چیز کو پیش نظر رکھا اور انہوں نے سن اسلامی کا جو ہے آغاز اور اس اسلامی سن کو ہجری سے معاون کیا اور اس طرح سے اسلامی سن ہجری یعنی ہجرت کے حوالے سے جو ہے جانا پہچانا جانا اور معروف ہو گیا اور اس کو اس حوالے سے جو ہے وہ پہچانا گیا تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے جو ہے اسی کے مطابق جو ہے عمل درامد عمل درآمد کیا اور پھر بات بھی جو ہے وہ شرعی نقطۂ نظر سے جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو اسلامی اور شریع احکام ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ سن اسلامی سے ہے اسلامی مہینوں کے حوالے سے ہے عیسوی سال اور عیسوی مہینے سے اس کا تعلق نہیں ہے رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے اس اور اس کے جو روزے ہیں وہ اسی اعتبار سے اور اسی حوالے سے ہیں اسی طرح سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے وہ بھی جو ہے اسلامی سن سے متعلق ہے اور اسی طرح سے اور دیگر احکامات حج کے احکام ہیں حج کے ایام ہیں اور اسی طرح سے جو ہے وہ عدت کا جو ہے وہ مسئلہ ہے تو یہ سارے جو ہے احکام ہمارے اسلامی مہینوں کے اور اسلامی تاریخ سے وابستہ ہیں اگر ہم ان کا اعتبار نہ کریں تو بہت سی خرابی لازم آتی ہے. مثال کے طور پر اگر زکوٰۃ میں اسلامی سن کا اعتبار نہ کیا جائے اور سن عیسوی کا اعتبار کیا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ چھتیس سال میں جو ہے وہ ایک سال یعنی اگر سن عیسوی کا اعتبار کیا جائے تو چھتیس سال جب ہو جائیں گے اور اس اس اعتبار سے اور اس سن عیسوی کے حوالے سے اگر کوئی زکاط ادا کرے گا تو اس اور اسلامی سن کا جو ہے وہ اعتبار نہ کیا جائے گا تو ایک سال کی زکوٰۃ کم ہو جائے گی چھتیس سال میں ایک سال کا جو ہے وہ فرق لازم آ جاتا ہے اسی طرح سے عدت کے احکام میں مثال کے طور پر اگر کسی شوہر کی وفات جو ہے وہ اسلامی مہینے کی پہلی تاریخ کو ہوئی تو اب اس کے اعتبار سے عدت جو ہوگی وہ چار مہینے اور دس دن ہوں گے تو اب اگر جو ہے وہ انگریزی مہینے کا عیسوی مہینے کا اگر جو ہے وہ اعتبار کیا جائے تو اس طرح سے متوفا کی بیوہ کے عدت کے دن جو ہے بڑھ جائیں گے تو یہ چیز خرابی لازم آئے گی تو اس لیے جو ہے وہ اسلامی سال اور اسلامی مہینوں کا جو ہے وہ اعتبار کیا جانا شرعی نقطۂ نظر سے بھی جو ہے بہت اہم اور بہت ضروری ہے اور پھر یہ کہ یہ ہماری جو ہے وہ اسلامی ثقافت ہے اور ہمارا دین کا جو ہے بہت سا دار و مدار جو ہے وہ سن و سال پر بھی ہے تو اس اس نقطۂ نظر سے بھی اب یہ بدقسمتی ہے کہ یہ ملک جو اسلامی نام اور اسلام کے نفاذ کے لیے حاصل حاصل کیا گیا تھا اور جس کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی گئیں اپنے عزیز و اقارب کو قربان کیا گیا اور اپنے گھر بار کو جو ہے وہ قربان کیا گیا اپنی جان اور اپنا مال جو ہے اس کے لیے جو ہے قربان کیا گیا لیکن یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے کہ اسلام کے نام پر حاصل کیے جانے والی مملکت میں اب تک جو ہے وہ دور دراز بھی کہیں بھی جو ہے یعنی اسلام کے احکام کا اور اسلامی جو ہے وہ شریعت کے نفاذ کا جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آتا تو یہ بڑا ہی جو ہے ہمارے لیے دکھ کا اور اور جو ہے انتہائی کرب کا جو ہے وہ پہلو ہے کہ ان کا کہا گیا تھا کہ ایسا ملک حاصل کیا جائے گا کہ جہاں جو ہے قرآن و سنت کی اور شرع شرح جو ہے وہ حدود کی جو ہے وہ یعنی حکمرانی ہوگی اور شرع احکام نافذ کیے جائیں گے لیکن اب تک جو ہے وہ اس پر عمل درابد نہیں ہوا تو یہ جو ہے حکمرانوں کی غفلت اور ان کی کوتاہی ہے اور ہم جو ہے یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے کہ یہاں پر اللہ اور اس کے رسول کی حکمرانی جو ہے وہ قائم ہو اور اسلامی احکام کا نفاذ ہو اور اب تک اگر اس طریقے پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے تو اس کا سارا سوال جو ہے وہ حکمرانوں پر ہے اور ان لوگوں پر ہے کہ جو ان تمام احکامات اور اسلامی ثقافت اور اسلامی جو ہے حکومت کے نفاذ میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں دوسرا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی انہوں کی شان میں گستاخی کرنے سے کیا مسلمان مرتب ہو جاتا ہے ایک صاحب کا نظریہ ہے کہ آپ جب متنب خلافت پر متمکن ہوئے تھے ان کے اس نظریے کی کیا حقیقت ہے تو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہو خلیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مرتبے اور بڑی شان کے حامل صحابی ہیں قرآن و حدیث جو ہے وہ اس پر گواہ ہے قرآن کریم میں متعدد آیات ایسی ہیں کہ جو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعید میں ناصل ہوئی ہیں مہاجرین اور اس سے متعلق دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں قرآن کریم میں اور خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں جو ذکر کیا ہے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ ساری آیات جو ہے وہ سارے قاتی ہیں اسی طرح سے دیکھیے حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ یہ چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منافقین کی نماز جنازہ نہ پڑھیں آپ نے سے ایک موقع پر مخالفت کرتے ہیں تو آپ ان کی نماز جنازہ مت آپ نے فرمایا کہ ابھی تک اس بارے میں اللہ رب العزت کی جانب سے کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے اور جب تک اللہ کا حکم اور اللہ کا اشار نہیں آ جاتا میں اس وقت تک جو ہے پڑھوں گا یہ موقع تھا اوبئی ابن کا بی ابن سلول رئیس المنافقین ابئی ابن سلول جب یہ مرا تھا تو اس موقع پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور سے عرض کی تھی کہ آپ اس کا نماز جنازہ نہ پڑھیں تو آپ دیکھیے حضرت عمر کا یہ مشورہ تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے تھی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کھڑے ہوئیے تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ ان کی رائے تھی کہ جس کی تاریخ میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ضائع مبارکہ نازل فرمائی اسی طرح سے پردے کے متعلق جو احکامات ہیں اس میں بھی حضرت سیدرام عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شامل ہیں حضرت عمر حضور سے یہ عرض کرتے تھے کہ یا رسول اللہ یہ مسلمان خواتین بغیر حجاب کے اپنے گھروں سے جو ہے وہ جاتی ہیں آتی ہیں اور بدخواہوں کو اور بری نیت اور بری نظر رکھنے والوں کو موقع ملتا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہے کچھ پتا کر لیا کریں اس وقت تک کوئی آیت حجاب کردے سے متعلق کوئی احکام نادل نہیں ہوئے تھے اللہ نب الزت نے تعالی علیہ آپ اپنی بیویوں سے اور آپ اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے یہ کہہ دیں کہ وہ اپنے اوپر چادر لے لیا کریں پردہ کر لیا کریں یہ بھی حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز تھی اور ان کی یہ رائے تھی کہ جس کو اللہ رب العزت نے پرانے کریم میں آیت نازل فرما کر تبیعت عطا فرمائی تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اللہ اور اس کے رسول کے قریب تھے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک نے کی کی مرتبہ اور مقام جو ہے واضح ہو جاتا ہے کہ کتنے مرتبے اور کتنے مقام کے حامل ہیں اور پھر دوسری بات حادث کی روشنی میں اگر آپ دیکھیں تو حضرت سیدنا عمر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالے سے بھی جو ہے مقام بڑا, بڑا بلند نظر آتا ہے ایک موقع پر آپ نے اشاعت فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی ہوتے چونکہ نبوت حضور پر ختم ہو چکی اس لیے اس فرمان کا مقصد یہ ہوا کہ حضرت عمر میں خطاب رضی اللہ تعالیان ہو نبی تو نہیں ہے لیکن سا, آ, آ, تمام اخلاق اور تمام محاسن اسلام کے جامع ہیں حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی کی شخصیت وہ ہے کہ جس میں تمام اوصاف اور تمام اخلاق حمیدہ اور تمام اسلام آپ کی شخصیت میں مجتما ہیں اسی لیے تو آپ نے یہ شعر فرمایا تھا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ ہوتے اور ایک موقع پر آپ نے یہ شعر فرمایا تھا کہ عمر جس راستے سے گزرتے ہیں شیطان بھی اس راستے سے بھاگ جاتا ہے اور پھر یہ دیکھیے اللہ کی بارگاہ میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ یہ دعا فرمائی تھی کہ اللہ, کہتے اللہ اسلام کو عزت اور تقویت عطا فرما حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود سے تو یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ اللہ عبیق العزت کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطلاعم دانے کے لیے خصوصیت کے ساتھ دعات کی اور آپ کی دعات ہیں وہ زیبر قبولیت سے آراستہ ہوئی اور اس طرح سے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مراد رسول صلی اللہ تعالیٰ عنہ وسلم ہوئے تو ظاہر ہے کہ ایسے معصص اور ایسے محترم اور ایسے مکرم صحابی کے بعد میں گستاخی کرنا جو ہے وہ دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے اور یہ بات میں ایسے ہی نہیں ارد کر رہا ہوں ہماری جتنی بھی فتح جات کی کتابیں ان سب میں یہ لکھا ہوا ہے جہاں کفر کے الفاظ بیان فرمائے کہ کون کون سے لفظ ایسے ہیں جن سے کفر ہو جاتا ہے اور ان الفاظ کفری میں سے کسی لفظ کا کہنے والا دائرۂ نام سے خارج ہو جاتا ہے وہاں یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ سب کچھ یعنی حضرت سیزنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں زبان درازی اور کاری بلوچ اور شب کو شتم کرنے والا جو ہے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو یہ ایک مسلمہ جو ہے یعنی متحرہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر کوئی ایسا کلمہ ہے جو ان کے منصف اور ان کے شان کے خلاف ہے اور ان کی شان میں جو ہے وہ ہے تو ایسا کلمہ ایسا لفظ بولنے والا جو ہے دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور جہاں تک حضرت سنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا تعلق ہے تو اس بارے میں خود حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جب سرکار دوارب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا اور اس کے بعد جب خلافت کا مسئلہ پیش ہوا تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری میں مسئلہ خلافت سے متعلق کوئی وصیت اور کوئی ہدایت نہیں فرمائی تھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ مقرر ہوئے تمام صحابہ اکرام کی جو ہے وہ یعنی بین سے اور ان کے انتخاب سے اور ان کے جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ تسلیم کرنے پر جو ہے حضرت سدنا عمر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول مقرر ہوئے اس کے بعد جب حضرت سدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہے. سے پہلے جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے جانشی کے بارے میں جو سوال کیا گیا تو آپ نے جو ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشورہ دیا اپنی علالت کے ایام میں آخری دنوں میں فرائض منصبی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے انجام دینا شروع کرا دیے تھے جب یہ مسئلہ آپ کے پاس پیش کیا گیا تو آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رائے دی تو بعض صابہ میں جن میں حضرت عبد بن عوف رضی عبدالرحمٰن عنہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دونوں حضرات نے یہ عرض کی حضرت حل میں صدیق ابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام صلاحیتوں کے حامل ہیں بڑے قابل انسان ہیں لیکن ان کے مزاج کے اندر بڑی سختی ہے اور بہت درشتی ہے تو حضرت سیدنا ابو بگت صدیق رضی اللہ تعالی نے اس موقع پر یہ فرمایا تھا کہ تم ان کے مزاج میں سختی اس لیے پاتے ہو اور ان کے مزاج میں یہ سختی اس لیے ہے کہ حضرت عمر جو ہے وہ مجھے نرم پاتے ہیں جب خلافت کا بوجھ ان کی ان کے چاندوں پر جب آئے گا تو یہ سختی باقی نہیں رہے گی کسی نے کہا کہ اگر آپ سے پوچھا گیا کل قیامت میں کہ آپ نے سخت مزاج شخص کو جو ہے اپنا جانشی مقرر کیا تو آپ کیا جواب دیں گے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں یہ جواب دوں گا کہ اے اللہ میں نے تیرے بندوں پر تیرے بندوں میں سے اس بندے کو جو ہے اپنا جانشی اور خلیفہ مقرر کیا کہ جو سب سے بہتر تھا اور اس کے بعد پھر حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت بکر صدیق رضی صدیقی ایک جو ہے وہ تحریر لکھائی اور وہ غلام کو دے کر صحابہ کرام کے مجمع میں پڑھنے کے لیے بھیج دیا جس میں حضرت سکن سطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلیفہ نامزد کرنے کے بارے میں جو ہے وہ بیان تھا غلام جو ہے وہ جا کر مجمع صحابہ میں حضرت رہا تھا حضرت عبو بکر صدیق اللہ تعالیٰ عنہ علالب کی وجہ سے بہت دیگر بہت بہت کمزوری جو ہے وہ آپ کو لاحق ہو چکی تھی لیکن اس کے باوجود اپنی اہل محترمات کو ساتھ لے کر اپنے بالا خانہ خانے پر تشریف لائے اور وہاں پر آپ نے مجمع صحابہ کے سامنے جو ہے یہ بیان کیا کہ میں نے جو ہے تمہارے لیے ایسے شخص کو اپنی جانشینی کے لیے جو ہے پیش کیا ہے کہ جو تمام انسانوں میں سب سے بہتر ہے اور اس کے بعد کچھ باتیں اور بیان فرمائی جب آپ نے بالا خانے پر اپنی زبان سے یہ کلمات بیان فرمائے تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے اتفاق کے ساتھ حضرت سینا عمر خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے دستے حق پر جو وہ پیش کی اور اس طرح سے حضرت سینا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دوسرے خلیفہ کے مقرر ہوئی یہی جی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے مسلمہ جو اور معتمن جو تاریخ میں ان میں اور پھر جو ہے احادی کے کرائن سے بھی جو ہے وہ یہ ثابت ہوتا ہے اچھا یہ تو ایک حقیقت ہوئی اور پھر دوسری حقیقت یہاں پر یہ بھی ہے کہ دیکھیے آج لوگ جو ہے جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسا کہ سوال سے ظاہر ہو رہا ہے تو ان سے یہ پوچھا جائے کہ یہ بات جو تم کر رہے ہو کہ مسلط خلافت پر جو ہے وہ جبرن جو کام فائد کر دیے گئے تھے تو کیا حضرت سیدنا اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور خلافت آیا ہے تو کیا کبھی انہوں کی نے اشار کچھ ایسا جو ہے وہ ظاہر فرمایا تھا آپ نے اگر ایسا ہے تو ان کے حوالے سے جو ہے وہ بتلایا جائے کیونکہ جب وہ خلیفہ متمکن ہوئے اور اگر ان کی خلافت حضرت یعنی کی خلافت جو ہے وہ جبرن تھی تو جبرن تو جو ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو بہت بڑی یعنی ایک قسم کی ایسی بات تھی کہ جو شرح جو ہے ناجائز تھی جو بات شرح ناجائز ہو اگر کوئی ایسی ایسا ادر پایا جائے کہ جس کی وجہ سے اس کا اظہار نہ کیا جا سکے تو پھر جب وہ عذر ختم ہو جائے وہ رکاوٹ جو ہے سامنے نہ رہے تو پھر تو اس کے عدم جواب کے بارے میں ناجائز ہونے کے بارے میں لوگوں کو بتلایا جا سکتا ہے دیکھو یہ بات ناجائز ہے اور اس وقت جو ہے حضرت سیزنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو جب خلیفہ مقرر ہوئے اور وہ امور خلافت انجام دینے لگے تو کیا اس وقت انہوں نے اس کے, کے بارے میں کچھ اس قسم کی بات فرمائی کبھی نہیں اسی روایت میں ایسا نہیں آتا کہ انہوں نے ایسا جو ہے وہ ادار کیا ہو یا ایسا اچارا جو ہے وہ فرمایا ہو اس کے بارے میں کبھی جو ہے کینا یتن جو کیا ہو تو پھر اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے یہ بالکل لا قسم کی باتیں ہے بے سروپا باتیں ہیں اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے حقیقت یہی ہے کہ با اتفاق صحابہ اور با اتفاق مسلمین با اتفاق مؤمنین با اتفاق تاز صحابہ حضرت ستنا عمر بن میں بحیثیت خلیف کو دوسرے خلیفہ ہونے کے جو ہے مطلب خلافت پر جو ہے وہ منتخب ہوئے اور سب نے جو ہے ان کی خلافت کو جو ہے سراہا اور یہاں تک کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے تو آخر ان کے آخر ایام میں یہ فرمایا تھا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں ہمیشہ یہی دعا کرتا رہا ہوں کہ یا اللہ کل قیامت میں میرا نام اعمال ایسا ہی ہو جیسا کہ حضرت سیدنا عمر خطاب رضی اللہ عنہ کا, کا ہے اس سے بھی جو ہے ہوتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی ان کو خلافت پر متمکن ہونے کے بارے میں یہی نظریہ رکھتے تھے کہ ان کی خلافت بالکل حق ہے اور بالکل صحیح اور بالکل جائز ہے ذرا سوال جو ہے وہ حضرت سیدنا عثمان اللہ عنہ کی شہادت کے بارے میں ہے کہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلافت پر جلوہ فروز ہوئے تو سلطنت اسلامیہ اندرونی سازشوں کا شکار تھی اس دوران حضرت عثمان ثنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو سزا دینا نہایت ہی مشکل امر تھا انہی دنوں میں حضرت عمیر رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ سے ذکر اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلافات ہو گئے تھے میری گزارش یہ ہے کہ ان واقعات پر مختصر روشنی ڈالیں ساتھ یہ بھی بدتشات فرمائیں کہ صحابہ اسلام کے آپس کے اختلاف کی بنا پر انہیں برا کہنا کہاں تک کہنا کہاں تک صحیح ہے دیکھیں یہاں جو ہے وہ یہ ساری باتیں تاریخ میں موجود ہیں اور اس کے بارے میں مختصراً یہی عرض کروں گا کہ ایک طرف ام المؤمنین حضرت سیدہ عائشہ سے ربی اللہ تعالی انہا ہیں اور دوسری طرف جو ہے داماد رسول خلیفہ چہار حضرت سیدنا علی ربی اللہ تعالی عنہ ہیں یہ دونوں شخصیتیں ہمارے لیے سب لاحت احترام اور انتہائی بزرگ اور انتہائی مکرم ہیں یہ معاملات جو ان نفوس قدسیہ کے درمیان ہوئے یہ ایسے معاملات ہیں کہ جن کے بارے میں ہم اور آپ فیصلہ کرنے کی کوئی اہلیت نہیں رکھتے ہیں اور وہ اس لیے کہ ایک طرف تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سوچ تھی اور ان کا اپنا ایک اشتہار تھا وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتی تھی دوسری طرف حضرت سینا علی رضی اللہ تعالی انہوں ہے ان کی سوچ تھی اور ان کا اپنا اشتہار تھا ایک مشتہ ہے اور دوسری دوسری شخصیت مستحد ہے تو ہم ان دونوں کے درمیان اس اعتبار سے کسی کو اس نہیں اسرا سکتے مستحد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کوئی کسی مسئلے میں اشتہار کرتا ہے تو اس مسئلے کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں ایک پہلو تو درستگی کا ہوتا ہے اور دوسرا پہلو جو ہے وہ خطا کا ہوتا ہے لیکن یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مستحد جب کسی ایسے مسئلے میں اجتہاد کرتا ہے تو بہرحال حاصل ہوتا ہے اگر وہ اس مسئلے میں درست اجتہاد کر لیتا ہے تو اس کو دو ازر ملتے ہیں ایک تو صحیح اجتہاد کرنے کا درست اجتہاد کرنے کا عزر اور دوسرا جو ہے یعنی کوشش کرنے اور اجتہاد کرنے کا جو ہے اجر اور اگر خطا ہو جائے غلطی ہو جائے تو پھر بھی وہ ایک عجر سے خالی نہیں ہوتا اس کو ایک عجر پھر پھر میں ملتا ہے یعنی اس نے کوشش تو کی اور جتو تو کی اس مسئلے کے حاصل کرنے میں تو یہاں ایسا ہی معاملہ ہے کہ ان دونوں حضرات کا یہ اپنا اشتہار تھا لہذا ہم اس بارے میں جو ہے اپنی طرف سے کوئی نب کشال کرنے کے مجاز نہیں ہے اور نہ ہی ہمارا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے ہم دونوں کی قدر کرتے ہیں اور ہم ان دونوں کو ہی اپنے سروں کا تاثر سمجھتے ہیں اور ہم ان دونوں ہی کا اپنے آپ کو غلام کا ثبور کرتے ہیں یہی ہمارے لیے جو ہے یعنی بہتری قلعہ ہے اور اسی میں ہمارے लिए جو ہے وہ بھلائی ہے اور جہاں تک جو ہے اس اختلاف کی, کی بنیاد پر سہاوا کیا یعنی اور دوسرے ان حضرات کیا بلکہ اور دیگر صحابہ اکرام رضوان اللہ صحابۂ کے بارے میں بھی ہم کوئی لب گشائی کرنے کے مجاق نہیں نہ ہی ہمیں جو ہے وہ ان حضرات کے اختلافات میں کسی قسم کی کوئی رائے دری کرنی چاہیے اس میں ہمارے ایمان کا خطرہ ہے اور یہ اس لیے کہ دیکھیے سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اسلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ خبردار میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا میرے صحابہ کے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کہنا کہ جو ان کے مقام صحابیت کے خلاف ہو اور میرے صحابہ جو وہ ہدایت کے ستارے ہیں ہوئے مزو میرے صحابہ ستاروں کی مانند تھے تُمْ تُمْ میرے ان صحابا میں سے جس کسی کی, کی تم جو ہے تقریب کرو گے جس کسی کی, کی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے تو ہمارے لیے تو یہ حکم ہے لہذا ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ان ارشادات عالیہ کی روشنی میں ہم صحابۂ کے بعد میں کسی قسم کی گستاخی کا انتخاب نہیں کر سکتے ان کے بارے میں کوئی ایسا کلمہ کوئی ایسا لفظ نہیں کہہ سکتے اور ہمارے لیے کوئی ایسی بات کہنا جائز نہیں ہے کہ جو ان کے منصب اور ان کی شان کے خلاف ہو ادب اور احتلام اور ان کی غلوب مطبت کا تقاض ہے کہ ہم ان سب کے اپنے آپ کو غلام سمجھے اور ہم ان سب کو اپنے لیے ہدایت کا ستارہ مانے اور ان کے ادبوں اور اور تقدس میں کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی کمی نہیں نہ آنے دے اور اس بحث میں ہم مبتلا ہی نہ ہو اور اگر کوئی اس قسم کا ذکر کرے تو فوراً جو ہے وہ اس کو روک دیا جائے اور وہاں جو ہے خاموشی احتیاط کی, کی جائے اسی وجہ سے ہمارے لیے دین و دنیا کی بھرائی نمر ہے ایک اور سوال ہے وہ محرم الحرام کی دسویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ کے بارے میں ہے کہ اس یوم عاشورہ کے بارے میں کوئی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حال مبارکہ میں کوئی فضائل یا اس کی کوئی اہمیت کا تذکرہ ہوا ہے کہ نہیں تو بات دراصل یہ ہے کہ محرم الحرام کی دس تاریخ یعنی یوم آشبر اس کی بڑی اہمیت ہے اور خصوصی طور پر جو ہے وہ دس محرم الحرام کے روزے کی بڑی خصیلت احادیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے رمضان المبارک کا روزہ جب تک فرض نہیں ہوا تھا اس وقت تک دس محرم الحرام کا روزہ ہی فرض تھا اور اس کی بڑی تاکیب جو ہے وہ کی جاتی تھی پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو دس محرم الحرام کے روزے کی فرضیت ثابت ہو گئی اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ احساس فرمایا کہ اب جو چاہے رکھے اور جو چاہے نہ رکھے اور جہاں تک دس محرم الحرام کے روزے رکھنے کا تعلق ہے اور جس کی تاریخ کا جو ہے وہ یعنی معاملہ ہے تو وہ یہ ہے کہ زمانۂ جاہریت میں بھی قریش ہر طور پر جو ہے دس محرم الحرام کا روزہ رکھ رکھا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر دیکھا کہ مدینہ منورہ کے یہودی دس محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہیں آپ نے اشاعت فرمایا کہ یہ کیا ہے آج کے دن جو ہے وہ کس لیے روزہ رکھتے ہیں تو انہوں نے حضور سے عرصے کے حضور ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ آج کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بڑی اسرائیل کو فرآن سے نجات عطا فرمائی تھی ہم جو ہے اس خوشی میں اور اس دن کی یاد کے لیے جو ہے آج کا یعنی دت محرم کا رکھتے ہیں تو سرکار کو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ حضرت موسا علیہ السلام کے قریب ہم زیادہ ہیں اور ہم مستحق ہیں اور ہم زیادہ لائق ہیں اس کے کہ ہم جو ہیں وہ یہ روزہ رکھیں چنانچہ آپ نے جو وہ حکم فرمایا اور خود بھی روزہ رکھا اور اس کے بعد پھر یہ فرمایا تھا کہ ہم یہود بے محبود کی مخالفت جو جی ہے وہ کریں گے اور ہم ایک دن کا روزہ نہیں رکھیں گے اگر میں باقاعدہ حیات رہا یعنی آئندہ سال اگر میں حیات ظاہری میں رہا تو ہم دو روزے رکھیں گے نبی محرم کا اور دسویں محرم کا تو سرکار عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس روزے کے رکھنے کا حکم دیا اور یہ جی اللہ رب العزت کی مرضی تھی کہ آئندہ سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیات داخلی میں نہ رہے پردہ گئے تو اس سے ہمیں یہ جو ہے وہ حکم ملا اور یہ ثابت ہوا کہ ہم جو وہ ایک روزہ رکھنے پر اتفاق نہ کریں بلکہ ہمیں دو روزے رکھنے چاہیے تاکہ یہودیوں سے مخالفت ہو جائے یا تو نو اور دس محرم کا روزہ رکھیں یا پھر جو دس محرم اور گیارہ محرم کا روزہ رکھیں اور اس روزے کی اور بھی بہت سی اہمیت حادث میں وارد ہوئی ہے ایک حدیث میں جو امام نے اپنی کتاب میں نقل فرمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محرم الحرام کے دس تاریخ کے روزے کے بارے میں میں کمان کرتا ہوں کہ اللہ مطالعہ اس در محرم الحرام کے روزے رکھنے والے کے ایک سال کے گناہ جو ہے وہ بخش دے یہ ہمارے ہمارے کتب الحادیث میں تیسرے درجے کی کتاب ہے جسے کہا جاتا ہے چھ مستند اور صحیح حدیث کی کتابیں اس میں جو ہے یہ حدیث جو ہے امام کو نے بیان فرمائی ہے اسی طرح سے بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرات صاحب کرام زبان اللہ تعالیٰ اکمین فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی روزے کی زیادہ یعنی ترجیح اور زیادہ اہمیت جو ہے وہ اگر جو ہے بیان ہوئی ہے تو وہ محرم الحرام کے یعنی دس محرم الحلام کے روزے کی فضیلت ہے تو یہ روزہ جو ہے بڑی اہمیت کا حامل ہے اور اس کا رکھنا جو ہے وہ مستحب ہے اور اس کی اپنی ایک فضیلت ہے لہذا ہم میں سے جس کسی سے ہو سکے تو یہ روزہ جو ہے وہ رکھا کرے اور جنہوں نے رکھا ہے وہ بڑے خوش نصیب ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل پر عمل کر رہے ہیں اور جنہوں نے نہیں رکھا ہے تو ان پر بھی کوئی جو ہے چیز یعنی نہیں ہے کہ ان سے کوئی اس بارے میں معافذہ ہوگا بہرحال ہمیں ہریش ہے ہونا چاہیے نیکیوں کا اور اچھے عمل کا سہبا کرام کے ساتھ یا اولیا کرام کے ساتھ ان کے ناموں میں علیہ السلام لکھنا یا پڑھنا کیسا ہے یہ بات بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صحابہ کرام اور اولیاء کرام جو ہے ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام لکھنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے انبیاء علیہ السلام کی اتباع میں یعنی کسی ندی کا ذکر ہوا اور اس کے ساتھ اگر جو ہے ان میں سے کسی کا ذکر ہو جائے تو اقتباع علیہ السلام کہہ سکتے ہیں لیکن ان انفرادی طور پر جو ہے وہ علیہ السلام کہنا جائز نہیں ہے مطلب صدیق حضرت محبوب اکر صدیق علیہ السلام نہیں کہنا جائز نہیں ہے اسی طرح سے عمر بن خطاب علیہ السلام کہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے جب صحابی کا نام لیا جائے یا ذکر کیا جائے یا لکھا جائے تو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے اور لکھا جائے اور جب اللہ کے کسی ولی کا ذکر ہو اور یا اللہ کی کسی ولی کا نام لکھا جائے تو اس کے ان کے نام کے ساتھ جو ہے رحمت اللہ تعالی کہنا چاہیے اور رحمت اللہ تعالی لکھنا چاہیے جیسے کہ حضرت سیدنہ غوث آدم رضی اللہ تعالی ہو یہ بھی کہہ سکتے ہیں اور حضرت سیدنہ غوث رحمۃ اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ نواز رحمت اللہ تعالیٰ تو دوسرے جو ہے وہ حضرات کے ساتھ علیہ السلام جو ہے انفرادی طور پر لکھنا یا زبان سے کہنا جو ہے وہ جائز نہیں ہے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی کی شہادت پر روشنی اور حضرت امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنما کے ساتھوں کو مسلمان کہنا یا سیدنا کے کی پکارنا کیسا ہے؟, دراصل یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کے قاتل کو اچھے لقب سے یاد کرنا سب جانتے ہیں کہ عقل بھی یہ بہت ہی برا اور بہت ہی معروب اور بہت ہی کبھی اور مضموم ہے مسلمان کا قاتل کیسے جو ہے وہ اچھے لقب کا حل ہو سکتا ہے اور مسلمان کا قاتل کیسے جو ہے وہ اس کو سید کہا جا سکتا ہے یعنی سردار آقا مولا مالک تو یہ تو عام مسلمان کے قاتل کے بارے میں تو حضرت سے امام حسن اور امام حسین ربی اللہ تعالیٰ عنہما کے قاتلوں کے بارے میں تو یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا ہے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے کہ ان ان, ان ان کے قاتلوں کو اچھے لذ سے ذکر کیا جائے ان کے قاتلوں کو سیدنا کے لفظ سے جو ہے وہ ذکر کیا جائے یہ تو انتہائی جو ہے پرلے درجے کی گمراہی ہے ایسے لوگوں کو کہ جو مسلمانوں کے قاتلوں اور خاص طور پر حضرت سیدنا امام حسن و امام حسین نواز رسول شہزادۂ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قاتلوں کو سیدنا کہنا اور اچھے لطف سے جو ہے ان کا ذکر کرنا بیان کرنا یہ انتہائی جو ہے یعنی گمراہی ہے اور جو شخص جو ہے وہ سیدنا کے لفظ ان کے کو یاد کرتا ہے کہ وہ بہت ہی پرلے درجے کا جو ہے وہ گمراہ ہے لہذا ایسے لوگوں سے کہ جو اس کے قائم ہو ان سے جو ہے اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور ان کو گمراہ سمجھنا چاہیے گمراہ کہنا چاہیے اور جو گمراہ ہو ان سے جو ہے وہ دور رہنا چاہیے اسی میں ہمارے عقیدے اور ہمارے ایمان کا تحفظ ہے حضرت ایک اور سوال یہ جی بھی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت پر مختصر مختصر اور مزید فرمائے کے لوگ تازی نکالتے ہیں اور نوحہ اور مرثیہ لکھتے ہیں پڑھتے ہیں بچوں کو زنجیروں سے باندھ کر فقیر بناتے ہیں کیا یہ سب جائز ہے اور دس مہتم کو حلیم پکا کر نیاز دیتے ہیں ان کا شرع حکم کیا ہے جہاں تک حضرت نظیلہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت سے متعلق بات ہے تو یہ تو بہت ہی جو ہے بات ہے اور بہت ہی جو ہے وہ ظاہر ہے اور متعدد بات جو ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ بیان کیا جا چکا ہے اور اس خاص طور پر اس مہینے میں تو جو ہے وہ یہ ذکر اور یہ بیان ہوتا ہی ہے اس بارے میں تو آپ سب میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً اور غالبا جو ہے وہ جانتے ہی ہیں باقی دوسری باتوں کے بارے میں مختصر کر دیتا ہوں کہ جہاں تک جو ہے یہ تازیے اور ڈھول ڈھبکے کا معاملہ ہے تو اس کا جو ہے دن سے اور شریعت سے جو کوئی تعلق نہیں ہے یہ ساری باتیں ناجائز اور حرام ہیں اور نہ صرف یہ کہ نکالنا بنانا تازی بنانا نکالنا بلکہ ان میں کسی قسم کی شرکت کرنا کسی حوالے سے جو جا کر شریک ہونا اور یا تفریح دل ہی کے لیے اور جو ہے سیر اور تفریحی خاطر ہی کوئی نہ کوئی جو ہے وہ جا کر جو ہے وہ دیکھتا ہو یا کسی طرح سے جو ہے وہ اس میں جو ہے وہ کسی طرح سے شرکت کرتا ہو یہ سب جو ہے ناجائز اور حرام ہے اور جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ سخت گناہگار ہیں اور اس طرح سے جو ہے وہ ان کے مجمے اور ان کی تعداد کو جو وہ بڑھاتے ہیں تو لہٰذا جو ہے کبھی بھی جو ہے اس طرح کی تقریب میں اور اس طرح کے جلسے و جلوس میں اور اس طرح کی محفل میں جو مسلمانوں کو جو ہے وہ شرکت نہیں کرنا چاہیے سختی سے جو ہے وہ اس سے جو وہ اجتناب کرنا چاہیے اور نہ صرف یہ بلکہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ اس مسئلے سے جو ہے وہ آگاہ کرنا چاہیے اور جہاں تک جو ہے اس موقع پر بچوں کو جو ہے جناب زنجیروں سے باندھنا یا جو ہے ان کو جو ہے فقیر بنانا یا اور اس میں جو ہے جناب ان کو ہرے کپڑے جو ہے پہنانا ان کے گلوں, گلوں میں ڈوری ڈالنا اور جناب پھر وہ ٹولی اور جناب یہ سب جو ہے وہ ریوڑی وغیرہ لے جا کر جو تازیوں پر چڑھانا یہ سب جو ہے سخت نہ جائے تمہارا میں اور یہ سب بیبیوں اور جو ہے گمراہ لوگوں کے ساتھ جو ہے یعنی جو ہے وہ اپنے آپ کو شامل کرنا ہے ان کی پوچھ پراہی کرنا ہے اور ان کی ایک طرح سے یہ معاونت ہے تو اس قسم کی حرکات سے اور اس قسم کے معاملات سے سختی سے جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے اور ان سے جو ہے وہ بہت ہی جو ہے وہ ناجائز سمجھتے ہوئے بالکل جو ہے وہ ان سے دور رہنا ہر مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے اور ان پر لازم ہے کہ وہ اس قسم کے عمل سے جو ہے دور رہیں اور اس قسم کی باتوں سے پرہیز کریں اسی میں جو ہے ہمارے ایمان اور ہمارے عقائد اور ہمارے معمولات کا تحفظ ہے جہاں تک دس محرم کو حدیم پکا کر نیاز کرنے کا تعلق ہے تو یہ بات ہم جو ہے بارہ جو ہے وہ بدلا چکے ہیں اور ہماری تقریر سے بھی ہماری تحریر سے بھی اور ہمارے علماء کے لٹریچر سے بھی بالکل ظاہر ہے کہ ان مفوضِ قدسیہ کے لیے اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے لیے میاض فاتحہ کرنے کا جہاں تک تعلق ہے یہ جائز ہے خاک محرم کو جو ہے وہ کرے اور خواب جو ہے اس کے علاوہ کسی اور دوسری طالبوں میں ہر تعلیم میں جو وہ نیاز اور فاتحہ کرنا جو جائز ہے عیسان طباب کا جو مسئلہ ہے یہ قرآن حدیث اور فقہ سے سب سے جو ہے وہ ثابت ہے اور اس میں جو کوئی شریک بات نہیں ہے لہذا دس محرم کو ہنی پکا کر یا کوئی اور دوسری چیز پکا کر شربت بنا کر کسی بھی جو ہے وہ چیز کے ذریعے سے یا جو ہے قرآن خانی کرا کر ناف خانی کرا کر ان نفو و خودسیات کر کر ان کے لیے اشارے ثواب کرنا جو ہے شرح جو ہے وہ جائز ہے اور مستحسن ہے اور ہمیں کرنا نہیں چاہیے کہ ان یہ دوسرے دوسرے خلافات سے بچ کر ہمیں جو ہے وہ کے لیے اہتمام کرنا چاہیے اور اس سے بڑھ کر یہ کرنا چاہیے کہ جس نظریے اور جس عمل کے لیے ان نفوذ قدسیہ نے اپنی قربانیاں دی ہیں اور جس جو ہے وہ عقیدے کے تحفظ کے لیے انہوں نے جو وہ قدم اٹھایا ہے ہمیں جو ہے ان کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے جو ہے اپنے عقیدے اپنے ایمان اور اپنے عمل کا تحفظ کرنا چاہیے اور ان نفوس خدسیہ کی مبارک زندگیوں کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہیے کہ دین کے خاطر اور شریعت کی بقا خاطر جو ہے ان حضرات نے اپنی جانیں قربان کی ہیں تو ہم کم از کم جو ہے اپنے نفس کو تو کریں ہم اپنے نفس کو تو شریعت کا پابند بنائیں نماز نہیں پڑھتے ہیں پابندی سے نماز پڑھیں اور دیگر جو فرائط واجبات ہیں ہم ان کی ادائیگی کو جو ہے یقینی بنائیں اور ان کی زندگی پر اور ان کی سیرت پر کس طرح سے عمل کریں ایک اور سوال یہ ہے کہ یزید بن بن یوسف اور عبد الملک بن مروان کے بارے میں فرمایا کہ ان جیسے اور دوسرے حکمرانوں نے اسلام کو نقصان پہنچایا ان کو شروع مسلمان کہا جائے گا یا نہیں بات دراصل یہ ہے کہ کسی کا جو ہے فاتح و فاضل ہونا اور اس کا بد کردار ہونا اور احکام شریعہ کی خلاف ورزی کرنا یہ یقیناً بہت بڑا جرم ہے بہت بڑی گمراہی ہے یہ چیز و فجور ہے معاشی تو نافرمانی ہے اور گناہ عظیم ہے گناہ کبیرہ ہے لیکن جب تک جو ہے کسی دین دینی رغن کا انکار کسی شرعی اور اسلامی عقیدے کا اور اس کے اکان میں سے کسی رکن کا انکار کرنا جب تک نہ پائے جائے یا اللہ تعالی کے حرام کیے ہوئے کو حلال اور اللہ کے حلال کردہ کو حرام کوئی قرار نہ دے اس وقت تک جو ہے کسی کو ہم قابل نہیں کہہ سکتے ہاں بد عملی ہے اس کے اندر کس کو حجور ہے اور نافرمانی ہے اسلامی حکام اور ہدایات سے رو کرانی ہے تو اس کے پیش نظر ہم ان کو گمراہ کہیں گے اور ان کو ہم جو ہے فاطر کو فاضر کہیں گے لیکن ان کو جو کافر نہیں کہہ سکتے کافر کہنے کے لیے جو ہے یہ باتیں جو میں جن کا میں نے ذکر کیا ان میں سے کسی کا جو وہ اگر جو ہے وہ عمل پایا جاتا ہے ان میں سے کسی کا انکار پایا جاتا ہے تو اس بنیاد پر جو ہے وہ کافر کہا جا سکتا ہے ورنہ جو ہے نہیں کہیں گے گنہ کہیں گے اس کو گمراہ کہیں گے اور اس کو جو اور فاضر کہہ سکتے ہیں لیکن کافر نہیں کہہ سکتے حضرت سی کا ایک اور سوال یہ ہے کہ حضرت سی امام حسین ربی اللہ تعالیٰ کو شہادت کے بعد کیا کوفہ اور کربلا نے یعنی حضرت امام حسین علی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بعد کیا کوفہ اور کربلا میں خون خون کی افغانی بارش ہوئی تھی ایک دوست کسی قسم کی باتیں کرتے ہیں اس کی وضاحت فرمائے یہ ساری باتیں جو ہیں دیا قسم کی ہیں کہ جناب آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی شہادت حضرت فضن اللہ کے موقع پر اس کی کوئی حقیقت نہیں یہ صرف جو ہے, ہے, ہے لفاظی اور بے بنیاد بات ہے اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے یہ بعض گمراہ فر کونے دکھا اس قسم کی باتیں جو ہے وہ اڑائی ہوئی ہیں جن کی کوئی جو ہے وہ حقیقت اور بنیاد نہیں ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو حق سمجھنے اور حق سن کر اور سمجھ کر اس پر عمل کی کوفی عنایت فرمائے الحمدللہ رب العالمین